حسن الرحمن الحمۃ اللہ وصل السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ صفی الم الشہم البشہ باقی تمام ذیلی شاخ برادران خارن گرمی برادران سب کو شموسن واٹ سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے حادثہ نمبر چار سو آٹھ ابلیغ پچاس ہے چار سو آٹھ شروع سے لے کے نواز شریف کا تک کے درست کی تعداد ہے اور وہ پچاس جو ہے اوراد فتھیہ کا درخت نمبر پچاس ہے اس میں ہم لوگ جو ہے ملک الجبار میں پہنچے اس میں لا اللہ نمبر دو ہاں پہلا لا الہ الا اللہ لا الہ ملک الجبار تھا اس کی توجہ ہو گئی دوسرا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لاحد الفہار اس میں جو ہے واحد کی توجہ ہو گئی تھی پہاڑ کے ترجمہ کل لاؤ لوگوں کو کر رہے تھے تو قہار کے لوگی معنیٰ کے جو آخری خلاصہ ایک آپ کو بتا دوں تو واحد کا معنی یکتا اکیلا ایسی ذات جس کا کوئی شریک نہیں کوئی جس نہیں قابل تقسیم نہیں ایسی پاک ذات کو واحد کہا جاتا ہے اور قہار کے جو ہے مختلف لوغی معنیٰ کیا تھا تو فرماتے ہیں ان لغوی معنی کی روشنی میں القہار کا معنی جو ہے یوں منے گا جب اللہ کو القہار سے پکارتے ہیں جیسے میں لا اللہ واحد القحرار تو اس میں معنی یہ بنے گا بہت زیادہ غلبہ والا ہر کسی پر غالب آنے والا اور اللہ کی عظمت و دبدبہ کے سامنے کسی بھی موجود کا اگرچہ وہ کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو ہاں جی کتنا ہی عظیم جو ہے کیوں نہ ہو فقیر و پس ہونا اور اللہ کا تسلط و غلبہ ہر شے پر مکمل ہونا اور زبردست غلبہ والا ہونا بڑی شان و شکت کے ساتھ ہر چیز پر غلبہ و تسلط والا ہونا ہے جی یہ بات بالکل واضح اور اشکار ہے اللہ تعالیٰ کا یہاں جو ہے اللہ کے جب آل سے القحار سے لا اللہ الواحد القہار کہتے ہیں تو یہی معنی مراد ہے ہر چیز پر غلبہ آنے والنے والا ہاں جی اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے عظمت و دبدبے کے سامنے کسی بھی موجود کاغذ وہ کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو حقیر و پس ہونا یہ مراد ہے القہار کا معنی وہ اللہ کے تسلط و غلبہ کا ہر شے پر مکمل ہونا یا القہار کے معنیٰ زبردست غلبہ والا بڑی شان و شوکت کے ساتھ ہر چیز پر غلبہ و تسلط والا یہ معنی جو ہے یہاں پر القہار میں لے سکتے تو اس سے لا اللہ الاء الد القحا کا ترجمہ جو ہے یہ یعنی اللہ کے شواع کوئی معبود نہیں لا الہ اللہ اللہ کے شوا کوئی معبود نہیں ہاں جی اللہ کے شوا کوئی معبود نہیں یا کوئی بھی چیز اس کائنات میں ہاں جی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ تبار و تو اللہ کے شوا کوئی عبادت معبود نہیں لا الہن اللہ وہ وہ جو وہ تنہا زبردست غلبہ والا ہے اور وہی اللہ جو ہے اور, اور وہ اللہ جو ہے وہ تنہا زبردست غالبہ والا ہیں تنہا یعنی واحد کا معنی ہے زبردست غالبہ والا قہار کا مانا ہے. یعنی اللّہ واحد القہار یعنی وہ ذات پاک ایک ہے الواحد لیکن اس ایک ذات کے سامنے باقی تمام موجودات ہرگز دم مار نہیں سکتا ہرگز دمسول حشف مجال میں مجالم سب جو ہے ہاں ہرگز دم مار نہیں سکتا سب اس اکیلے اللہ کے سامنے مغلوب و مقہور و بے بس و بیچارہ ہیں ہاں جی فرون جیسے خدائی دعویٰ کرنے والے نے ہاں جی خدا نے تھوڑی دیر کو چھوڑ کے رکھا تو بڑے تکبر کرتا رہا پھر اللہ نے جب دریا میں غرق کر دیا تو اس کو پھر اپنی حیثیت کا علم ہو گیا اور کہا امن نے بھی رب بھی مسا میں نے مساء الہار کے ربر ایمان لالہ نے فرمایا آپ ایمان لاتے ہو اللہ آپ ایمان لاتے ہو اب تو غرق ہو رہا ہے اس لیے ایمان لاتا تو تمہارے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہاں اسی طرح نمرود نے خدائی دعویٰ کیا ہاں جی کے ساتھ بحث مباحثہ کیا اس ابراہیم علیہ السلام سے بحث مباحثہ کیا کھا میں بھی جو ابراہیم فرمائے میرا خدا مرجوہ زندہ کرتا ہے موت دیتا زندگی دیتا ہوں میں بھی دیتا ہوں میں بھی موت دیتا ہوں زندگی دیتا ہوں اس وہ آگے چلا گیا ہاں پھر ابراہیم فرمائے میرا اللہ سولس کو مغرب سے مشرق سے کرتا ہے تم ذرا مغرب سے طلوع کرو قرآن کہنے پھر وہ بے بس ہو گیا محفوظ ہو گیا حیران ہو کے رہ گیا کوئی جواب نہیں بن پائے کوئی جواب نہیں ہے تو ابراہیم کو جو میں جلانے کا حکم دے دیا لیکن اللہ نے وہاں بھی بچا دیا اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لایا اپنے خدا کی دعویٰ کرتا اور آخر اللہ نے کیا کہ اس کے ناک میں ایک مچھر داخل کیا اور وہ مچھر ڈائریکٹ دماغ میں چل گیا اس کا اللہ نے وہاں زندہ رکھا اور اس کا اندر سے دماغ کو اتنی تکلیف دی دیا سر میں اتنی تکلیف سارے عاطبہ عاجیز آ آخر ایک طبیب میں کہا لاکی بادشاہ سلامت ایک ہی دوا ہے وہ یہ ہے ایک جوان کو اپنے سر پہ رکھو اس کے ہاتھ میں رویڈ کا ایک موٹا چپل رکھو جب بھی آپ کو درد محسوس ہے وہ زور سے اس جگہ پر ایک چپل مارے تو تھوڑا سا آپ کی تکلیف میں افاقہ آئے گا اسے معلوم ہوتا ہے زور سے چپل مارنے سے بھی زیادہ اس کو وہ مچھر تکلیف دیتا تھا بھیازان گرامی واحد القہار یہ ہے ہاں کوئی اس کے مقابلے میں آنے کی کوشش کرے تو اللہ اس کو ایسا زیر کر دیتا ہے اسے مغلوب و مخول کر دیتا ہے پھر وہ بالکل بے و بے بس ذلیل و وخار ہو جاتا ہے لہذا سب اس اکیلے اللہ کے سامنے مغلوب و مخور و بے بس و بے ہے اور حقیر و ذلیل ہے وہ چاہیں تو سب کو ایک ہی لمحے میں نست و نابود کر سکتا ہے ایک امرکن فیقون سے کہاں امر کن فیقون سے سب کو وجود بخش ہے ایسے کہ ایک حکم سے سب کو ختم کر سکتے پوری کائنات کو جس طرح اللہ فرماتے ہیں، کا القیمت کے دن برپا ہونا اس دنیا کے فائل کا کلوز ہونا یہ دنیا کا خاتمہ کیسے ہوگا کتنے ٹائم لگے گا اللہ قرآن فرماتے کا لمحم بالبس راک و حکرہ آنکھ جب کی فرصت یا اس سے کم فرصت میں ہم اس دنیا کے فائل کلوز کر لیں اس کو ختم کر دیں یہ وہ اللہ اس کی قدرت کے ساتھ کون اس کو کون مقابلہ کر سکتا ہے یا تو وہ چاہیں تو سب کو ایک ہی لمحے میں نشت نابود کر سکتا ہے اسی مقام پر چونکہ دعائیں اراد فضیہ کے صرف ایک سنت والجماعت ایک عالم دین نے شرح لکھا ہے اس کا نام آغ عنس صابری ہے وہ اس مقام پر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسا معبود ہے جو قہر اور سختی میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا جب وہ کسی پر قہر و سختی کرنا چاہیں تو کوئی ثانی نہیں رہتا جب اس پکڑ ہوتی ہے تو وہ ایسی سختی سے پکڑتا ہے اور سزا دیتا ہے کہ کوئی چھڑانے کی ضرورت نہیں کر سکتا ہاں جی انہوں نے اس باب میں اسی مقام پر لکھا ہے شرح اولاد فتیہ صفحہ نمبر چوہتر پہ تو یقینا جو ہے ہاں جی فارسی والا مقولہ ہے جتنے خدا دیر کی رت امد سخت گیرت خدا دیر سے پکڑتے ہیں نافرمان بندوں کو جب پکڑتے ہیں تو بہت سخت پکڑتے ہیں پھر ہلنے جلنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتے ہیں توائی کسی وقت کے لیے کوئی چیز باقی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی قہاریت کا اندازہ جو ہے بہت ہاں بہت علیہ السلام کے اپنے بہت سے بہت سے انبیاء علیہ السلام کے اپنے قوموں کے مقابلے میں فرمانے والے ان کا سے ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنے قوموں کے ہر طرح کی سرکشیاں دیکھ کر دیہ قرون کے طرف سے دینے والی دھمکیوں کے جواب میں انبیاء فرماتے ہیں کہ کیونکہ تم تو کہ تو انبیاء جو ہے اپنے مخالفین سے کہتے ہیں کہ تم جو کہ تم لوگ ہاں جی مخالفین سے تم لوگ اللہ کے علاوہ اپنے قوموں سے کہتے ہیں انبیاء کہ جی تم لوگ جو ہیں اللہ کے علاوہ تمہاری جتنی شہدا ہیں یعنی جتنے حمایتی و مددگار ہیں سب کو بلاؤ اللہ کو نہیں بلاؤ اللہ کے علاوہ سب جتنے تمہارے حمایتی ہیں مدد سب کو بلاؤ اور میرے خلاف جو بھی سازش کرنا ہے کرو اور مجھے ہرگز مہلت مت دے دو میں صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں اور وہی اکیلا میرا حامی و مددگار ہے چنانچہ جی جی یہ ہے میں نے کا ترجمہ لوگ نہ کر جہ حضرت حوت علیہ السلام اپنے قوم ہاتھ سے مخاطب ہو کر ہی فرماتے ہیں میندونی اللہ کے علاوہ فقیروں نے جمین تم سب مل کے میرے خلاف جو مکر و چال بازیاں کرنے کرو جو سازش کرنے کو اللہ کے علاوہ جتنے بھی تمہارے حماتیں ہیں مددگار ہیں مکہ چین درباری سب کو جمع کر کے پوری طاقت لگا کر میرے خلاف جو سازش کرنے کرو فرما پھر سم لاتوں جرم پھر مجھے ایک منٹ کا محلت بھی مت دے دو سب مل کے جو کرنے کرو مجھے ایک منٹ کی محلت بھی مت دے دو لیکن اِن توکل تو اللہ تو اللہ لیکن میں تو میرا اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں میں تو اللہ پر توقع کرتا ہوں کیونکہ رب بھی میرے پروادگار وہ رب تمہارے بھی پروادگار ہے من دابت اللہ آخر ناصیت ہے اور کوئی بھی جانور زی روح جم بندر نہیں مگر اللہ تعالیٰ ہیں ان سب کی جو ہے پیشانی کے بال اس کے دست قدرت میں ہیں کوئی ہل جل نہیں سکتا وہ چاہیں تو سب کو پکڑ سکتا ہے مواخذہ کر سکتا ہے نیشت نابد کر سکتا ہے یاد سرہ ہو تعید نمبر پر چھپن و ہے ترجمہ یہ کہ اللہ کے رواپس تم سب مل کر مکاری سے کام لو اور مجھے مہلت نہ دو بے شک میں نے اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا اور تمہارا پر پروردگار ہے اور کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی پیشانی اس کے قبضے قدرت میں نہ ہو تو پیشانی کے بعد کسی کے ہاتھ میں آ جائے نہ تو بندہ بہت بے بس ہو جاتا ہے تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ کائنات ہر شے اور ہر ذی روح کائنات کے ہاں جی کائنات کے ہر شے اور ہر ذی روح اس پاک ذات کے خدرت ہیں. قبضے قدرت میں ہے سب اس کے قبضۂ قدرت اور زیر تسلط ہے اور اس کے اذن کے بغیر کوئی بھی ذرہ بر کوئی حرکت نہیں کر سکتا خوشی شرہ بر بر حرکت نہیں کر سکتا علمبیہ علیہ السلام کو اللہ کی قہار و غلبہ کا قہار ہونے اور غلبہ قہاریت اللہ کی اس قہاریت و غلبہ کا علم یقین ہونے کی وجہ سے علم الیقین ہونے کی وجہ سے نہیں؟ علم الیقین ہونے کی وجہ سے اپنے دشمنوں کے مقابلے میں اس طرح سینہ سپر ہو کر ڈٹ جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے خلاف جو بھی ساجس اور مکر و طاقت کا استعمال کر سکتے ہیں کرو ہم تو صرف ایک ہی واحد قہار ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں تمہاری نابودی اور شکست کے لیے وہی اللہ جو الواحد القہار ہے کافی ہے اور یقیناً اس بات میں تاریخ امبیاء علیہ السلام اس حقیقت کے گواہ ہیں ہاں جی پھر کو اللہ سے ایک ہی واحد کا حال اللہ نے من اس اسی دریا اور نیل کے ذریعہ سے منہ اور اپنے دوستوں کو اپنے دوستوں کے اپنے انبیاء اور ان کے پیروکاروں کو نجات دیا باقی سب کو رکھے نوح علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں کے لیے کسے بنوا کے کشتی کے ذریعے سے انہوں نے نجات دلایا اور نوح کے جو دشمن ہیں ہاں جی کافی مشرق ان سب کو دریا میں کا ایک کو بھی نہیں بچایا اسی طرح قوم آت قوم لوت کو ہاں جی صرف اسے ایک خاندان لوت علیہ السلام کی بچایا باقی پوری بستی کو راتوں رات عالیہ ہا صافلا اوپر کے نیچے نیچے کو اوپر کر دیا اور اس پر پتھروں کے ساتھ دن بارش برس تو اس طوفانی ہوا چلایا بعد نہیں وہ مٹی کے ایک ڈھیر بن گیا ایسا ڈیر کے جہاں کوئی اثر کوئی بندہ کوئی آبادی تھا ہی نہیں کوئی بستی تھا ہی نہیں ایسا نیچن نابود کر اللہ ایسے واحد القار اللہ ہے لہذا بندے کو اللہ کی قہاریت پر ایمان ہونا چاہیے اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے اللہ کی قہاریت صرف ان بندوں کے لیے جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ کے سامنے تکبور کرتا ہے اللہ کی حکم کی سرکشی کرتا اور یہ سوچتا ہے اللہ ہمارا نوز بلّہ کچھ نہیں بگڑا سکتا کچھ نہیں کر سکتا انہیں مشرقین کو اللہ نے ایسے پس پر ذلیل و, و خوار کر دیا تاریخ انسان میں کہ جو ہے آنے والے نسلوں کی لہرت کا نشانی بنا دیا جیسے میں نے آپ کو مثال دے دیا نمرود کا فرون کا شداد کا شداد نے اپنے لیے واقعات کے نبی نے فرمایا میرا اللہ نے جنت تو جہنم میں نے کہا میں بھی جنت بنا سکتا ہوں ٹھیک ہے جی پتہ کتنے ہزار مزدور لگا کے خوبصورت باغات بنائے جنت بنائیں اور خود جان جی خود اس کو دیکھنے کے لیے تیار ہو گیا بول کے مین گیٹ پر پہنچا تو وہ جس گھوڑے پر سوار تھا گھوڑے کا اگلا دو پاؤں اس گیٹ کے اندر دوسرا دو پاؤں پچھلا گیٹ کے باہر خود گیٹ کے سینٹر میں وہیں اسرائیل پہنچ گیا ہاں جی اس کا جو روٹے کھڑے ہو گیا خوف تاری ہو گیا آپ کو نے کہا میں تمہارے وہ خبر کرنے والے فریجتا ہوں بہت محنت سماجت کیا ابھی میں اتنی محنت سے جنت بنے کام دیکھنے تو نہیں کوئی فرصت نہیں یہ روح کھڑا کھڑا روح قبض کر لیا واحد القحار اللہ ہے نا تو اللہ جو اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں ہاں جی اللہ کے دین کے نابودی کی کوشش کرتے ہیں اللہ کے مومن بندوں کو نقصان پہنچانے کو جو لوگ حق علم بردار ہیں ان کو تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں راہ حق راہ چڑھنے والوں کو تکلیفیں دیتے ہیں مظلوموں کو اور تکلیفیں پہنچاتے ہیں لوگوں پر ظلم و ستم روا رکھتے ہیں اور اللہ کو کوئی خوف نہیں کرتا ایسے لوگوں کے سامنے اللہ اللہ کی قہاریت کا جب چلی ہوتا ہے تو اللہ ان کو نصف و نابود کر دیتا ہے جیسے کہ تاریخ ہم میں قوم ہے. ہاں جی حضرت نوح کی قوم کو حضرت مصباح کے قوم کو حضرت فرنز فرعون کی قوم کو دریا میں غرق کر دیا حضرت نوح کی قوم کو بھی طوفان میں غرق کر دیا باقی بہت سے عوام کو ہاں جی کسی کو دلے کے ذریعہ سے کسی کو سخت آواز کی ذرا سے کسی کو آسمان سے آگ برسا کے سب کو نیس سنا ہو کیا. یہ سب اللہ کی قہاریت کے واضح ثبوت اور دلیل ہے ہر کوئی اللہ کو ہاں جی اللہ کی عظمت کے مقابلہ کرنا چاہیں اور یہ سوچیں اللہ کچھ نہیں کرے گا تو اللہ نے کر کے دکھایا ہوا لہٰذا بندے مومن کو چاہیے اللہ کے خوف کو اللہ کے جہاں اللہ مہربان ہے ارحم الرحمین ہے غفور الرحیم ہے اس پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے اور ایسے ہی اللہ کا ہے شجود القاب والا ہے ہاں ان چیزوں پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے اور ان پر پختہ ایمان رکھ کے اللہ کی نافرمانی سے ہمیں ہر صورت میں بیچنا ازاں نگر میں نافرمانی سے بجنا الغرآب اللہ کے نہیں اللہ آپ پر مہربان ہیں اگر اللہ کی مسلسل نافرمانی کہیں تو اللہ کی قہاریت کی تجلیات ہمارے اوپر بھی ہاں تجلی ہو سکتا ہے اور امین کر سکتے تو میرے دعا اللہ تعالیٰ میں ان دعاؤں کی حقیقت کو سمجھ کر سچائی کے ساتھ دل و جان سے پڑھنے کی اور بامعرفت پڑھنے کے اللہ ہم سب کو تمام مسلمانوں کو توفیع طرح امین رمبلان